کل کے ناظرین سلسلہ شروع کریں گے ذوق ناد مگر اس سے پہلے جس طرح نگران شورا نے مدنی پھول اتا فرمائے پورا سلسلہ ہوا اعلی حضرت کی انفرادیت پر اگر ہو سکے تو کل کا دن روزہ رکھ لیجئے اعلیٰ حضرت کے اس سال ثواب کے لیے بہت سارے لوگوں کی ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے اعلی حضرت کے اس سال ثواب کے لیے اگر روزے کی ترکیب بن جائے تو کیا بات ہے اپنے گھر میں ای سال ثواب اور نظر و نیاز کیجئے اور خصوصاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ای سال ثواب اور دل سے نعرہ لگائیے فیضان علیہ حضرت <متحنی> تعداد اتنی ہے آواز اتنی نہیں ہے فیضان <متحنی> یہاں پر بھی ہمارا اسٹوڈیو بالکل پیک ہو چکا ہے تو ہم کچھ کلامِ رضا سنتے ہیں یہاں پر کچھ تبدیلیاں کریں گے پھر انشاءاللہ اللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ذوق ناچ شروع ہوگا محمود بھائی چندار آل حضرت کے کلام کے ہو جائیں ہمارے حاضرین جو ہے وہ آگے آگے جائیں تھوڑا سا آگے آپ پیچھے کی جگہ دیں یہاں تک کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی ایک پیچھے جائیں گے بس اس سے نہیں بیٹا ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی ایک پیچھے جائیں گے جائے کعبہ سے منور روشن ہے آنکھیں منور قلب کیسا ہو گیا ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو پھر دکھا دے وہ روخ مہر فروزاں ہم کو گیارہ سوال آپ نے کرنے ہیں اس کلام کی بہر بڑی ہے جی نعم اے فی امم شہزی جا لے خبر انہوں نے درست جواب دے دیا ہے پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمائیے کابے کی بدردا تم پہ کروڑو دلود صحیح کے شمسدہ تم پہ سے دن خدا بلا دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم و بیری فاطمہ کے پییں گے چل کے جام دو مولانا حامد رضا خان درست درست ہو چکا ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خا کے پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ایک منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کر لیا ہے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھے کیا ہوا تھا تار کیوں مدینہ چھوڑ آیا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہو سبحان اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رضوی کے دل میں آجا سماجا نام نام محمد جو مدینے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جواب درست ہو چکا ہے نفس یہ, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری آپ کا جواب اس بار بھی درست ہو گیا ہے ہمارے کھانا دار والی ٹیم جیت چکی ہے آآ سب سے اولا ہو آ ری سب سے پولا ہو آدی سب سے اولا ہو آپ اپنے مولا کا پیار مالا سارا ہمار بھی تو آدھولا ہا رو آ لولا ہا رب سے اولا ہو آ کون دیتا دین کمو چاہیے کون دیتا ہے دے نمب چاہیے کون دیتا ہے کمو چاہیے ہے ہان دے دے والا ہے سچا ہمار دے سب سے اولا ہو آبا رن دے اور کیا پر کسی پر کتنے تارے کلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پرنا ٹو بیوا ہان دے پر نا تو بیوا ہام ران سب سے اولا ہو آلہ اور رمزدو کو رضا مجھتا دی جیک ہے رمزدو کو رضا مجھتا تی جیک ہے رم سدوں کو رضا ہے کا سہارا ہاں با روکا سہارا اولا خواہ دار پھرتے تجھ سے شیدا ہزار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 مدنی چینل کے ناظرین آج ہے سلسلہ ذوق نات کا فائنل اور یہاں پر حاضرین کی تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارا اسٹوڈیو بھی فل ہے اور باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جمع ہو چکی ہے ہمارا دوسرا اسٹوڈیو بھی فل ہو چکا ہے نیچے بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ایل سی ڈیز لگا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کر سکیں سلسلہ دکھا سکیں میرا مشورہ ہے جو جہاں ہے بیٹھنے کی کوشش کرے جہاں ہے وہاں بیٹھ جہاں پر ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیے ان ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سلسلہ کر سکے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو کوئی کسی کو دھکا وغیرہ بھی نہ دے اور آج چونکہ ار سے رضا کی رات ہے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے عرصے رضا ہے یوم رضا ہے اور دنیا بھر میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد ہوگی آج جو ذوق ناد کا فائنل اور ار سے اعلی حضرت دونوں کو منانے کے لیے مدنی چینل پر ہوں گے لہذا ہمیں بہت ہی جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے آج مرا بایا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچانی ہے اور ذوق ناد کے فائنل کو بھی انشاءاللہ دیکھنا ہے اور خوب نعرے لگانے ہیں جاری جاری رہے گا اللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اللہ کا فیضان جاری و ساری رہے گا ہم بھی آج اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے عرص کو یہاں پہ منا رہے ہیں اور ذوق نات کے فائنل کو شروع کریں گے یہ ش... مقابلہ شروع ہوا تھا تیرہ سفر المظفر سے مدنی چینل نے شروع کیا تھا اشرائے اعلی حضرت اور آج اس کا آخری دن ہے ہم نے دس بابل المدینہ کی ٹیموں کو سلیکٹ کیا تھا اور ان میں سے آٹھ ٹیمیں پیچھے رہ چکی ہیں اور آج وہ دو ٹیمیں جو اب تک کوئی بھی مقابلہ نہیں ہاری وہ آج ہمارے سامنے ہیں اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے اور آج کسی ایک نے پیچھے جانا ہے دیکھتے ہیں ان دونوں کی کیسی تیاری ہوتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مدری مقابلہ ذوق ناد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ <تصفح> خوشیاں مدنی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں ذوق ناتھ سیزن فور کا فائنل مدنی چینل پر برائے راست ہمیں دیکھا جا رہا ہے آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل لائیو ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو اس کو لائک کر دیجئے آپ اس پر بھی مدنی چینل کا یہ سلسلہ اور دیگر لائیو سلسلے اس پیج پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کے مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر بھی آپ اس سلسلے کو لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے آج جو دو ٹیمیں ہیں ان کا پہلے تعارف کرتے ہیں ہمارے ساتھ بابل المدینہ کا ایک علاقہ کھارا دار کی ٹیم ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا شیخ تریکت امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ وہیں سے آگے بڑھے اس تحریک کو لے کر آپ کا آستانہ آپ کا گھر مبارک بھی وہیں پر ہے جو پرانا گھر تھا جو آپ کا وہیں پر آپ دامت برکاتم اللیہ مقیم تھے اور پھر یہ تحریک چلی چلتے چلتے آج دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور باب المدینہ کا ایک کونا ہے کورنگی بالکل اپوزٹ سائڈ ہے سامنے کورنگی تو آج دو کونوں کا مقابلہ ہے اور کسی ایک نے بہرحال آگے بڑھ جانا ہے ہم تعارف کرتے ہیں ہماری دونوں ٹیموں کا سب سے پہلے ان کے نگران ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے ناقفا عاصف بھائی ہیں ان کے سامنے ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے ناقفا غلام نبی اتاری ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسلامی بھائی اپنا تعارف کرائیں محمد میلاد رضا ماشاء اللہ محمد سمی اللہ کھلا ہے کا بولے آواز آ رہی ہے مائک ایک بار اور جی بولے بولے محمد کھل گیا ماشاء اللہ سید غلام تہ تاریخ سید غلام تہ اتاری ماشاء یہ چھ اسلامی بھائی دو ٹیمیں آمنے سامنے ہیں روزانہ کی طرح ذوق نات ہوگا لیکن آج بھی کچھ ہم نے اس کو چینج کیا ہے کچھ مقابلہ تبدیلی کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک سیگمنٹ بڑھایا ہے ایک کم کیا ہے دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین نے آج کس کے حق میں زیادہ رائے دی ہے جس ہاں نے کورنگی کی ٹیم کو زیادہ رائے ملی ہے ہمارے فیس بک کے ناظرین نے جو رائے دی ہے چھبیس سو سولہ ان کو لائکس ملے ہیں تو دیکھتے ہیں کس قدر یہ لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے آپ تیار ہیں کتنی تیاری کر کے آئے کوشش کریے نعرہ لگا کے دکھائیں آپ کتنے جوش میں ہیں فیضان رضا بس ذرا ایک بار اور فیضان آلہ حضرت آصف بھائی کیسی تیاری آپ کی ٹیم کی سمی اللہ بھائی میلاد رضا بھائی اور سے رضا منانا ہے نعرہ لگا کے دکھائیں آپ بھی کیسے جوش میں آپ مدینہ مدی فیضان رہے رہے کلام بھی سنا دیں فیض رضا سنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیض رضا جاری رہے گا رس تم نے بات پتایا اے امام مدرزا نیل کا ڈنکا بجایا اے امام مدرزا حشر تک جاری رہے گا دیا کا پتا کیس کا دریا بہایا محمد رضا اے بدل گائے خدا اتار عاجز کی دعا ماں بدل گائے خدا اتار عاشق کی دعا تجی تہو رحمتی کتایا اے امام محمد رضا تیرا جاری رہے گا اے شان اور ہمارے کلوب و دھان پر ساری رہے گا مدری چینل کے ناظرین آج کن آٹھ مراحل سے گزر کر انہوں نے مدری مقابلہ جیتنا ہے دکھائیے کن آٹھ مراحل سے گزرنا ہے تکرار کلام کسوٹی حروفی اور آج ہم نے شاعر کون اس مرحلے کو اسکپ کر لیا ہے اور ایک نیا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یاد داشت درست کیجیے پہلا شہر اور آخری شعر اشارے اور شعر مکمل کیجیے ان دس مرا... آٹھ مراحل سے گزر کر ان دو ٹیموں نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی ایک آگے بڑھ جائیں گے یا ہو سکتا ہے دونوں ہی جیت جائیں آج اور سے رضا ہے <نت> ان ایکسپیکٹ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ تیار رہیے نتیجے کے لیے اور دیکھتے رہیے سلسلہ ذوقینات آئیے اس کا پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار پیدان آج ان شاء انشاءاللہ سیگمنٹ سے شروع کریں گے شاء جی اللہ ان شا کی تکرار یعنی بیند بازی ناتیا بیت بازی ہوگی دونوں طرف تین, وقت تین منٹ دیے جائیں گے اور ایک شعر میں پڑوں گا اس کے آخری حرف سے آپ نے مقابلہ شروع کرنا ہے اور یہ تین منٹ میں اگر بازی نہ پلٹی کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لے سکا تو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے اور اگر کسی ایک نے ایسا شیر دیا ایسا حرف دیا جس سے سامنے والے شعر نہ سنا سکے تو پھر مقابلے کے نمبر ایک ہی تیم کو ملیں گے اور ایک شعر جو ایک بار پڑھ لیا گیا پھر وہ نہیں پڑھا جا سکے گا دوبارہ اس لیے تیار ہے آپ مدنی اشار کی تقرار آج ایسی ہو اور اگر ترکیب بنے اعلیٰ حضرت ہی کے اشار ہوں تو کیا بات ہے پہلا شعر میں پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی منقبت کا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شما فروزا ہے آج بھی اس شیر سے شروع کرتے ہیں یا وقت جاری ہے تین منٹ یا خدا میں نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں شکل کو آ میرے دل میں وہ صورت محفوظ سبحان اللہ ہر شیر پر ان کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی رہے واہ ظاہر یہ ہوا آیت اللہ رما سے کہے قوت حق بازو محمد سبحان اللہ کہے قوت حق بازو محمد دال اب دال کی تیاری کر کے آئے آج لگتا ہے یا سیمی فائنل والے چلا رہے ہیں دال دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا ہو سبحان اللہ صاح تنا مقصود ہے عرض غرض کیا غرض کا آب تو کافل ہے یا ہو سبحان اللہ صاح آپ نے دیا انہوں نے بھی سا دیا مدنی مشورہ ہو رہا ہے جلدی وقت کم ہے ہمارے پاس جلدی جلدی اشار آنے چاہیے آصف بھائی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے سبحان اللہ یا تیری چمپائی رنگت حسینی عرب کے چاند صبح دل ہے یا ہوس سبحان اللہ تیسری بار آ رہا ہے تا اس مقابلے میں وقت کم ہے ہمارے پاس <تصوت> <تصوت> آپ <ستاپ> سوچتے ہیں وہ فوری بکری عثمان کرم. سبحان اللہ میم ملک کے کچھ بش、بشر کچھ جن کے ہیں پیر تو شیخ عالی و سافل ہے یا ہو سبحان اللہ صرف <تصوت> <صوت> چوتھی بار آ رہا ہے سا ایک منٹ بارہ سیکنڈ باقی ہیں اس مقابلے میں ابھی اگر اب سانا سا سے شیر نہ سنا سکے تو بہت مشکل ہو جائے گی ایک منٹ باقی ہے جلدی کیجیے ہر در کی ٹیم سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی کیا کیسے کافی تھے سبحان اللہ بڑی مشکل سے سات شیر سنایا ہے لیکن اب پھر تا آ گیا تو کیا کریں گے یہ چشتی بردی او او بندی ایک ہر ایک تیری طرف مائل ہے یاغوس مائل ہے یاغوس سا چالیس سیکنڈ باقی ہیں سا تیس سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے تکلیف مشکل میں آ گئے لگتا ہے سنا لکھی ہے محبوب خدا کی خدا ہی جن کی عظمت جانتا ہے خدا ہی جن کی عظمت جانتا ہے یا جلدی اگر آپ نے شیر دے دیا تو انہیں پچیس سیکنڈ اور دیے جائیں یا ہوش بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ دکھاؤ واو سے شیر سنا دیں وہ سوئے لال لازار پھرتے ہیں تیرے دن ایک بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ یہ مرحلہ بہت مشکلات سے گزر کر بالآخر طے ہو چکا ہے تین منٹ میں کوئی بھی ٹیم پلہ اپنا بھاری نہ کر سکی دونوں کو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے مدنی یہ شار کی تکرار ہوئی بیٹ بازی ہوئی یہ سلسلے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں کسی سفر میں جا رہے ہیں وہاں کر سکتے ہیں وقت بھی اس میں اچھا نکلتا ہے اور ناتے بھی ہوتی رہتی ہیں منقبت خانی ہوتی رہتی ہے حمد ہوتی رہتی ہے اور ذکر خداوندی کے ساتھ برکتیں ملتی رہتی ہیں الحمدللہ فائنل میں آج مدن اشار کی تقرار میں کوئی اپسٹ نہیں ہوا ہے میں بھی الحمد کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ سکتے ہیں پہلا مرحلہ مکمل ہوا آئیے ذوق نعت کا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں موحسن کا دو, دو نمبر دونوں کو مل چکے ہیں اب سات مراحل باقی ہیں کوئی بھی بازی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ نام ہے اس کا کسوٹی نالا لگائے کون نالا لگائے گا یہاں سے کوئی لگائے گا جاری رہے گا حضرات <سؤال> ہمارے ساتھ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب التاری دامت برکاتم برکاتہ کال کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں آئیے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علا حال آپ کیسے ہیں الحمد للہ آ... لگتا ہے پھر پائنل آپ کو بدری چینل کے ناظرین کو وہاں موجود بہت مبارک ہو جزاک اللہ آپ کو رضا مبارک مدینہ براہ راست برائے راست مناظر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مدینہ منورہ سے کیا بات ہے کچھ ہمارے لنک پہ پرابلم ہے آئیے مدینہ پاک کے جلوے دیکھ لیجیے سب مل کر دور پاس بھی پڑھ لیجیے السلام علیکم السلط و السلام یا رسول اللہ یا نور اللہ گو کس قد سہ دیکھو ہے کس قدر سہا ہے جی عبد بھائی ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری آپ کو مبارک ہو عرصے اعلیٰ حضرت آپ وہاں سے منا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ حمد اشفاق بھائی جس طرح آج آپ یہاں عرصے رضا کی رات منا رہے ہیں کل شبِ جمعہ مدینہ مبرہ میں ارس رضا کا اجتماع تھا اچھا بہت سعادت ملی الحمد للہ اس میں شرکت کا پوکھا ملا اور آج جو خاص بات ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا مدینہ مبرہ میں اور جمعہ کا دن پچیس سفر مظفر بھی تھا یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو اس کا دن تھا تو جمعہ ہی تھا جی پچیس سفر جمعہ المبارک اور آج وہ سارے خیالات ذہن میں آ رہے تھے کہ پچیس سفر ہی کا دن تھا دو بج کے تقریباً 38 منٹ پر امام اہل سنت نے جب مثال فرمایا تو ایک شامی بزرگ کو در پیارے آکال کی خواب نے زیادہ تھی اور نبی کسی کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ انتظار اعلیٰ حضرت کا ہو رہا تھا تو سبحان اللہ آج اس ہستی کا تذکرہ بھی بارگاہ رسالت میں کرنے کی تعداد ملی جتنے کی سعادت ملی امام اہل سندر کا وہ کلام بھی آج یاد آ رہا تھا جو یہی مدینہ مرکبرہ میں میرے آقا کی بارگاہ نے پیش کیا تھا وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے مزرار فرد کل کیسے پروانہ ہیں اور اس گلی کا گرداں ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھر پیارے آقا نے کیسا کرم کیا کہ جاتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا کیا میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مدینہ مغمبر کی پاس فضاؤں کے تکے کے ہم سب کو بھی اعلیٰ حضرت کی برکتیں نصیب ہوں اور اعلیٰ حضرت کو جو دیدار مصطفیٰ عطا ہوا اس کا صدقہ ہمیں بھی سرکار میں سلام کا دیدار نصیب ہو آمین. بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی کچھ ذوق نات کریں گے آپ بہت شکریہ آپ کا مقابلہ جاری ہے میں آج آپ کی جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کسوٹی گمبد خزرہ کی فضاؤں سے ریکارڈ کر کے آپ کو بھجوا دی ہے अच्छा. تو دیکھتے ہیں جیتے کون ہیں آگے کون بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد ایک سوالوں کا مزید اگر ایڈ کر لیں تو آج ہم نے گمبد خزرہ کے سامنے ریکارڈ کیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ اس کو بھی اس وقت چونکہ مدینے میں رات کا وقت ہے سہانا منظر آپ اپنی نگاہوں میں دیکھ رہے ہوں گے تو اگر ایک ایک شیر ایسا سنا لیجیے جس پہ مدینے کی مبارک رات کا سخت چلے بھائی آصف بھائی غلام نبیب صلی اللہ محمد रातें भी मदीने رات دن بھی تو آئے ہمارے ناد خانوں نے تو آپ کی کسوٹی کو آپ کے سوال کو پورا کر دیا ہے انہیں کیا انعام ملے گا حاضری سلام بھیا عبدالعلی بھائی ہیں یا چلے گئے وہ جلدی جلدی مدینے کی راتیں دیکھنا نصیب فرمائے یہ دعا مدینے है. سے ملے گی اور مل چکی ہے انشاءاللہ بلکہ میں آج آپ کو مبارکباد پیش کرنے کی اتنا شاندار سلسلہ کنٹینیو آپ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں یقین ہم لاکھوں لاکھ ناظرین اس کو پسند کر رہے ہیں اور آج آپ کی طرف سے ظاہر کے پہلے آگے بڑھنے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا کیا انعام رکھا ہے آپ نے ٹیم جیتنے والوں کی ابھی تک ہم نے ان کے لیے جو جیتنے والی ٹیم ہے اسے انشاءاللہ اللہ اعلی آزاد کی پچیسویں کی نسبت سے پچیس ہزار کے مدنی چیک ملیں گے انشاءاللہ تینوں کو الگ الگ ملیں گے آ, کیا ترکیب نہیں یہ ایک ٹیم کے لیے پورا پوری ٹیم کو پچیس ہزار پیش کیے جائیں گے لیکن جس محنت کے ساتھ یہ ٹیم آگے تک آئی ہے میری تو خواہش ہے کہ کم از کم جیتنے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو اللہ کرے چھ کے چھ اسلامی بھائیوں کو ہر یہ مدینہ کی سعادت مل جائے سرکار کے سلام ماہرین یہ کر رہے ہیں نہ جانے کتنے عاشقوں کے دلوں میں تقریب کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ شاء چل کے ناظرین میں سے کوئی خوش نقیب ندی پارک ان سراخانوں کو مدین شریف بیچنے کی صورت بنا دے اللہ کرے آج ان کے لیے بھی بلا دے کی سورت بن جائے میں, منورہ میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی خوشخبری آپ کو ہمارے مدری چینل ان شاء اللہ بہت شکریہ عبد الحبیب بھائی جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدری چینل کے ناظرین ذوق نعت کا فائنل جاری ہے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ ذوق نعت ہمارے دلوں میں ہے ہمارے بچوں میں ہے ہمارے گھر میں نظر آتا ہے شادی ہوتی ہے تو ذوق نات منگنی ہے تو نات ولیمہ ہے تو نات بچہ پیدا ہوا تو نات عقیقہ ہوا تو نات الحمدللہ للہ مدینے جا رہا ہے تو ناچ خوانی حج پہ جا رہا ہے تو نافخانی یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو بھی نافخانی ہوتی ہے سویم میں نات خانی چہلم میں نات خانی برسی پہ ناط خانی وہ کون سا موقع ہے جام نات خوانی نہیں نت خونی موتی ہم چیز چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موتی ہم سے چھڑا سکتی نہیں بھول قبر میں بھی موت پا کے گیت گاتے جائیں بلکہ حشر میں بھی موت سپا کے گیت گاتے جائے انشاءاللہ یہ ذوق ناد جاری ہے یہ فیضان اعلی حضرت ہے بے شک کہ ہمیں نات خوانی کا جذبہ ملا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک ناطخوانی ہوتی رہے گی اور قیامت میں بھی ناد خانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ زوجل آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا محلہ جس میں ہے کسوٹی کلام کے حوالے سے فیضان اعلیٰ حضرت حبیب صلی اللہ, تعالی صل اللہ, تعالی صل اللہ تعالی کلام کسوٹی میں ایک کلام جو ناظرین دیکھیں گے اپنی اسکرین پر اور حاضرین کو نہیں دکھایا جائے گا ٹیموں کو بھی نہیں دکھایا جائے گا میرے ذہن میں ہوگا اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہوگا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا کلام اور مشہور کلام اب تک سلسلے میں بھی نہیں ہوا ہوگا آپ کے پاس بہت اشارے ہیں بہت آپشن ہیں آپ گیارہ سوال کریں گے اور پہنچیں گے اس کلام تک جو میرے ذہن میں ہے ناظرین نے دیکھ لیا ہے ہم دونوں کے درمیان ہے تیار ہیں آپ لوگ ٹیم کھارا در کے لیے اسکرین اس پر ایک کلام دکھایا جائے جی دکھا دیا آپ کے سوالوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ کریں گے گیارہ سوال ہر سوال کے پچیس سیکنڈ ہے بڑا ہی پیارا کلام پہلا سوال بسم اللہ یہ ٹیم بہت مشورہ کر کے چلتی ہے بھائی بارہ سیکنڈ باقی کلام حصہ دوم میں ہے لا بخش کے بخشش کے پہلے حصے میں دوسرا سوال اٹھارہ سیکنڈ باقی ہے حاضرین بھی کوشش کریں پہنچنے کی کون سا کلام ہو سکتا ہے ایسا کلام ہے کہ آپ سب نے ہو سکتا ہے سنا हुई یہ جی پانچ سیکنڈ باقی ہیں کیا وہ نات ہے نام جی ہاں تیسرا سوال پندرہ سیکنڈ باقی ہیں اگر پہنچ گئے تو دو پوائنٹ ملیں گے آٹھ اس کلام کے مطلعے میں شفاعت کا ذکر ہے لا متلا یعنی پہلا شیر تین سوال ہوئے ابھی تک تو قریب بھی نہیں پہنچے آج فائنل ہے تو تھوڑا مشکل بھی ہوگا چودہ سیکنڈ باقی ہیں چوتھا سوال آپ کریں گے جلدی کیا اس کے مطلعے میں محق کا لفظ ہے محق لا اس کے پہلے شعر میں مہک کا ذکر نہیں چار سوال ہو گئے پانچواں سوال دس سیکنڈ باقی ہیں کیا اس کی ردیف میں یہ آتا ہے لا ردیف یعنی آخری حرف جو ہوتا ہے اس میں پانچ سوال ہو گئے ابھی تک کہیں نہیں پہنچے چھٹا سوال جلدی کیجیے چودہ تیرہ چھٹا سوال دس نو کیا اس کی ردیف میں واو ہے واو نعم کچھ قریب قریب پہنچ گئے لگتا ہے اب گھر میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی چھ سوال ہو گئے ہیں جلدی کیجیے پندرہ چودہ آپ جہاں کہیں گے کہ ہم پہنچ گئے تو سوال آپ کا سلسلہ روک دیا جائے گا اس کے متلے میں پل کا لفظ ہے پل سات سوال ہو گئے اب چار سوال رہتے ہیں کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے جلدی کیجیے سترہ سولہ پندرہ سات سوال ہو گئے ہیں اب تک کہیں نہیں پہنچے <تضوح> پانچ سیکنڈ اس کے متلے میں حاجیوں کا لفظ آتا ہے نعم آٹھ سوال ہو گئے ہیں تین سوال باقی ہیں اگر آپ پہنچ گئے تو کلام سنائیں جی کیا اس کی ردیف میں لفظ دیکھو آتا ہے ہر کل نام پہنچ گئے آپ میرے خیال سے اب آپ کلام پڑھ دیں دو سوال اس کے متلے میں شہنشاہ کا لفظ ہے جی ہاں پڑھیں بھائی شہنشاہ کا روزہ دیکھو کا تو دیکھ چکے کاوے کا کعوا دیکھو سبحان اللہ دس سوال کیے انہوں نے اور پہنچ چکے ہیں ایک شیر بھی ہو جائے محمود بھائی صف بھائی مل کے ہو جائے ہا جیو شر شا سبحان اللہ مدری چینل کے ناظرین ایک کسوٹی ہوئی ہے ہماری ٹیم کھارا دار نے اس میں پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں جواب درست دے کر اب دوبارہ ایک اور کسوٹی ہے کلام کی کسوٹی میرے ذہن میں کلام ہے ناظرین سے میں شیئر کروں گا اسکرین اس پر ہم دکھائیں گے اور پھر ہم دونوں کے درمیان رہے گا حاضرین اور آپ گیس کریں گے گیارہ سوال کر کے سوالات آپ نے کرنے انہوں نے نہیں کرنے آپ کا کلام اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے جی شروع کریں کلام ناظرین کو دکھا دیا گیا ہے اور آپ آپ کے لئے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ سے جی پہلا سوال کیا وہ بدائے کے بخش کے پہلے سے میں جی ہاں نام ایک سوال ہوا ہے اب تک کیا وہ ناز شریف ہے نام ناز شریف ہے دو سوال ہو گئے نو سوال باقی ہیں پہنچنا ہے اور اب ایک مشکل یہ بھی ہے کہ سامنے والی ٹیم نے بھی درست جواب دیا ہے کیا, کیا اس کی ردیف یا ہے نام اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں یا کا لفظ ہر پاتا ہے تین سوال ہو گئے ہیں جلدی کیا، کیا اس کی بہر بڑی ہے اس کی بہر بڑی ہے نام چار سوال ہو گئے یہاں کوئی پہنچا ہو تو بولنا نہیں ہے یہ لوگ مشورہ کم کرتے ہیں ویسے مشورے میں برکت ہے پانچواں سوال کیا اس کے متلے میں سرور کا لفظ آتا ہے لا سرور کا لفظ نہیں آتا پانچ سوال ہو گئے چھ سوال باقی ہیں آپ نے پہنچنا ہے بہت ہی پیارا اور مزیدار کلام اور سبھی نے سنا ہوگا تقریبا جلدی گیارہ سیکنڈ باقی ہیں چھٹا سوال کیا اس کے متلے میں ذرے کا لفظ آتا ہے ذرے لا چھ سوال ہو گئے ذرے تو دوسرے حصے میں اور چھوٹی بہرے آپ نے دو سوال اس کے متعلق کر لیے تھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی چھ سوال ہو گئے بارہ سیکنڈ باقی ہیں ساتواں سوال کورنگی والے کچھ مشکل میں لگ رہے ہیں آپ کا وقت ہے تین سیکنڈ آپ کا یہ سوال ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب سوال نہیں کیا وقت کے اندر ایک سوال مائنس ہو گیا آٹھ نواں سوال آٹھواں سوال کیا اس کے مطلب میں یہ چمک کا ذکر ہے چمک چمک کا لفظ لا نواں سوال آٹھ سوال ہو گئے بہت ہی پیارا کلام اعلی حضرت کا کیا اس کے مطلب میں شفاعت کا ذکر ہے شفاعت, شفاعت کا لفظ کا لفظ لا دس سوال ہو گئے نو سوال ہو گئے نو ہے نا دو سوال لیتے ہیں جلدی پندرہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کا ذہن نہیں پہنچ پا رہا وہاں تک چھ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجئے ایک اور سوال مکس وہ ہو جائے گا نہیں پہنچ پا رہے ایک سوال اور رہتا ہے کر لیں آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہو پا رہی ایک سوال ہے نا دس سوال ایک سوال رہتا ہے جلدی تیرہ بارہ اتنی جلدی ہمت ہار جائیں گے آپ فائنل میں آپ دس سیکنڈ باقی ہیں بہت ہی پیارا کلام اتنا پڑھا جاتا ہے شاید یہاں والے پہنچ گئے میرے ایک لفظ سے ختم بہت زہین لوگ بیٹھے ہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا ایک اور کیا ہو گیا بھائی خیریت تو ہے سوال تو کر لیں کوئی بھی نہیں آ رہے چلیں آپ کوئی بھی کلام پڑھ دیں آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے آپشن جی کوئی تو کلام ہوگا نا آپ کے ذہن میں حاضرین سے بھی لیتے ہیں آپ لوگ کوئی دے دیں ہو سکتا ہے جواب درست ہو جائے جی گھبرا گئے بھائی لب بیک کو نہیں بولے گا صرف ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائے جی بیٹا بیٹا چلے دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے بیٹے بیٹے زمین و جماعت تمہاری ہاں آیا ہے سب سے اللہ ہر جگہ سوہانی سے کس کا جواب درست ہے اور کوئی مزدہ آباد آسیف ہے چلے بھائی بہت سارے جواب لے لیے دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے تو کوئی جواب نہیں دیا بھائی دے رہے ہیں آپ نے گیس کیا ہے نا گیس ہاں ہو سکتا ہے موبائل پہ بھی دیکھا ہو آپ کے اشارے سے زیادہ میرا ایک لفظ تھا اس سے یہ پہنچ گئے میرا میں نے کہا تھا ایک جملہ آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہو پا رہی دیکھتے ہیں کیا ہے جباب منتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کے بہشی رسائی سنتے ہیں کہ محاش میں صرف ان کی رسائی ہی ہے کی رسائی سچی سچی بتائیے گا کہاں سے دیکھا لفظ رسائی سے پکڑا تو نہیں رہے یو ٹیوب پہ اچھا باپو کہ نہیں دیکھ رہے مدنی چینل کے ناظرین سوٹی پوری ہوئی ہماری ٹیم کھارا دار کو ناظرین نے کم رائے دی تھی اور کورنگی والوں کو آپ کو رائے ملی ہے چار سو زیادہ لائکس ملے ہیں اس کے باوجود آپ ان کا جو یقین ہے وہ کیوں توڑ رہے ہیں بھائی کورنگی والوں کے ساتھ کون کون ہے یہاں پہ ہے کوئی ڈویڈین اور کھارا دار والوں کے ساتھ یہاں رائے زیادہ ہے بھائی چلے دیکھتے کیا ہوتا ہے پہنچانے کی برحبا یا برے یا بر ہپایا چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کالز کے ذریعے کالز کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ریکارڈ کرواتے رہیے ہم انشاءاللہ شاء اللہ وقت مناسب پر کچھ کالز بھی لیں گے ایک کلام رضا اور منقبت رضا بھی سنیں گے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کرنگی کی ٹیم اب کچھ پیچھے جا چکی ہے نارا ڈار والوں کے چار نمبر ہو چکے ہیں اور کورنگی کے دو نمبر ہیں مگر آپ نے ابھی تک ہمت ہار لی ہے نہیں ہاری ہے نالا لگا کے دکھائے ان شاء اللہ تعالیٰ آئیے شروع کرتے ہیں تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے حروف تحجی رضا یہاں پر لکھے ہیں اردو کے چھتیس حروف تحجی اردو میں چھتیس حروف تحجی ہیں جن سے اردو بولی بولی جاتی ہے ہر حرف سے شعر نہیں آتا تین حروف ہیں جن سے شعر نہیں آتے الف رے اور تین نقطے والا زی اس کے علاوہ سب حروف سے اشعار آتے ہیں یہاں پر مقابلہ اشعار کی صورت میں باری باری دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک اسلامی بھائی آئیں گے اور اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے اور جو ایرو کے سامنے آئے گا اس سے شعر سنائیں گے اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا کوئی حاضرین میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان کو جواب نہیں بتائے گا کچھ ہم حاضرین سے بھی جواب لیں گے تو کون آ رہا ہے کارا دار والوں سے آئیے میلاد رضا بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے ہمیں یہ گمانا ہے آپ کے لیے ہرف آنے والا ہے ایسا شعر سنانا ہے جو اب تک نہ ہوا ہو مشکل حرف آ ڈال ڈال دی قلب میں ہضمت مستطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام بڑا جوش کے ساتھ یار اتنا ڈال دی کلب میں مستفیٰ حضرت پیلا سلام خوصلا. سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ایک شیر پورا ہوا کورنگی والوں میں سے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے چادر سے جی جلدی جلدی بہت سلو گھمایا ہے لگتا ہے آپ آپ لوگ تھوڑا سا مایوسی کی طرف تو نہیں جا رہے بھائی ہمت ہے نا پا گیا پھر سے شیر سنانا ہے پانسی لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں رحان اللہ ماشاء اللہ ایک شیر انہوں نے بھی سنا دیا ہے کون آ رہا ہے ماشاء اللہ تو ایسے لگایا ہے ان شاء اللہ تمغہ لے کے جائیں گے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ سے ہے آپ کے لیے یہ کہاں آ گیا آئین سے شعر سنانا ہے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز حکومت کی زیارت یا رسوم سبحان اللہ آئین سے شعر فورن ذہن میں آنا یہ بڑی بات ہے کمال ہے آئیے کون آ رہا ہے سید صاحب بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے یہ فائنل والا گھمایا نا آپ کے لیے آ گیا جسم صرف ایک بار فا ہو چکا ہے پے سے شعر گے آپ آپ کے پاس بائیس سیکنڈ باقی ہیں جیسے جائیں ویسے بغیر طرز کے پڑے تو اچھا تو پھر سب طرز میں پڑھیں گے وقت کم ہوتا ہے جی فصل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامان مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ہم کو روز جزا اور کیا چاہیے اور بھی پڑھ دیں تین چار شعر یہ تو ایک شعر پڑھنا تھا آپ نے دوسرا پڑھ دیا آپ نے شعر درست پڑھا ہے سبحان اللہ دو دو شعر دونوں طرف سے ہوئے ہیں اور سب نے پڑھے ہیں آخری اسلامی بھائی آئیے آصف بھائی جسم اللہ پڑھ کے سیدھے سے اس کو گھمائیں اور مدینے پہنچا دیں ہم سب کو جشن جشن جشن جشن رضا رضا رضا رضا ہے ہے ہے ہے حصہ عطا ہو زیر سے شیر پڑنا قسمت مدینے جا رہا ہو سعدت کیسی آلہ پا رہا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو مدینے پہنچائے انہوں نے بھی درست شیر دے دیا ہے آئیے آخری اسلامی بھائی اسٹیم سے ہر پانا ہے آپ نے شیر سنانا ہے اور مدینے جانا ہے ان شین سب کے لیے الگ الگ حرف آ رہے ہیں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو زفر کی ہے ماشاء اللہ مدینے کی یادیں بھی آ رہی ہیں ہر شیر میں ان دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں دونوں نے اپنی اپنی باری پر اپنے وقت میں شعر سنایا ہے جب آتے ہیں گھماتے ہیں تو بڑی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے آپ میں سے کون آئے گا بھائی مدنی में میں سے آپ آ جائیں جلدی جائیں بھائی ہاتھ وہی اٹھائے جس کو شیر بھی آتے ہو آپ کو آتے ہیں شیر بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کیا نام ہے آپ کو مہینے محدین ماشاء اللہ آپ کے لیے شیر آنے والا ہے چلے بھائی ڈال سے سنائیں گے آپ محدین ہاتھ کیوں اٹھایا تھا پھر ڈال دی قرب میں آتا ہے یہ شیر نہیں آتا چلے بیٹھ جائے ان کے لیے سبحان اللہ کی سداؤں انہوں نے کوشش تو کی بھائی اور کون آئے گا اب پیچھے والوں کو تو ہم لے نہیں سکتے رش یہ بہت ہے آپ آ جائیں جلدی سے ہاتھ وہی اٹھائے جس کو ہر حرف سے شیر بھی آتا ہوا یہاں آ کے پھر شیر نہیں آتا تو پھر مزہ نہیں آتا بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آتا رے کیا نام ہے آپ کا احسن بھائی رے سے شیر سنائے رہے جاتے ہیں یہ ارمان آئے میرے سینے میں نقابے نقابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے پہنچا میں مدینے میں سبحان اللہ احسن بھائی کو توحفہ دیا جائے مدنی توحفے باپو توحفہ احسن بھائی کو دیں ہاں اور کون آئے گا آپ مدنی پرچم اور مقدس پانیوں کا مجموعہ کیا نام ہے آپ کا حمزہ حمزہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آتے آتا ہے نا شیر ہر ہر سے یہ تو مشکل آ گیا بھائی بہت بہت یہ تو واپس ریورس جا رہا ہے اب پھوک تو نہیں مار رہے آئین سے شیر پڑھیں گے آتا ہے نہیں آتا نہیں عطا کر دو مدینے کی عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ میں بھی کروں سبز گمب کی زیارت سبحان اللہ اچھی کوشش کی کروں میں سبز گمبد کی زیارت یا رسول اللہ دیکھیں ہاتھ وہی اٹھائے جس کو ہر حرف سے شیر آتا ہو پھر ایسا کوئی آگے شیر نہیں ملا تو مزہ نہیں آئے گا آپ آئیں جلدی آئیں مدنی منوں کو زیادہ موقع ملتا ہے کیونکہ وہ آگے آ کے بیٹھتے ہیں کیا نام ہے آپ کو گلا بھی بیٹھا ہوا ہے ہر حرف سے شیر آتا ہے کا پے. پے, پے, پے سے شیر عثمان بھائی کیا ہوا پیسے نہیں ہوتا پیسے وہ نہیں ہے بلا لو پھر مجھے وہ باز ہے اچھا نہیں آتا پیسے کوئی بات نہیں ان کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں اچھی کوشش کی ہے ہم نے کافی اس کو لیا ہے وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے آئیے اس مرحلے کو ختم کرتے ہیں سکور بورڈ دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کر لیے اب تک تین کورنگی اور کھارا دار دونوں ٹیموں نے اشارے میں برابر برابر نمبر لیے تین تین کھارا دار والوں کے ساتھ اور کورنگی کی ٹیم کے پانچ نمبر ہو چکے ہیں مقابلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نیا سیگمنٹ اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت ہی کمال کا انٹرسٹنگ اور دلچسپ راؤنڈ ہے یہ لیکن یہاں پر خاموشی چاہیے جب مقابلہ چل رہا ہو جب نعرہ لگے تو کوئی لب خاموش نہ رہے مدنی چینل کے ناظرین اس مرحلے میں کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں غور سے سنیے گا دونوں ٹیموں کو باری باری اسکرین پر دس اشعار دکھائے جائیں گے اشار دس نمبر ٹھیک ہے آپ کو پہلے وہ اشار شاعر کے نام کے ساتھ دکھائے جائیں گے آپ ان کو دیکھیں گے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے اس کے بعد وہی اشار دوبارہ چلیں گے ہو سکتا ہے اسی ترتیب سے چلیں ہو سکتا ہے دوسری ترتیب سے چلیں اب شاعر کا نام نہیں ہوگا آپ نے فریکوینٹلی بتانا ہے جلدی جلدی اس کا شعر ہے دوسرے میں بتانا اس کا شعر ہے آپ کی یادداشت کا ہے امتحان کہ آپ نے دس اشار کے شاعروں کا نام کتنی جلدی یاد کیا اب وہ آسان بھی ہو سکتے ہیں مشکل بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں ان کو جواب دے گا برائے مہربانی آپ خاموشی سے دیکھیں گے بہت اہم راؤنڈ مشورہ ہے مشورہ, مشورہ کر سکتے ہیں آپس میں مل کر آپ جواب دیں گے ایک شیر ایک شیر جب تک اسکرین پر ہے تب تک جواب دیں گے چلا گیا اب اس کا جواب ویلڈ نہیں ہوگا اور اس کے روکنے کا ٹائم ہے میرے خیال سے چار سیکنڈ یا 5 سیکنڈ آپ نے فورن ہے تو کون آئے گا پہلے والے سیدھا سے شروع کرتے ہیں مرحلہ ہے یادداشت اب دیکھتے ہیں ان کی ہے کیسی پختہ یادداشت دس اشعار ہیں ان کے لیے شروع کرتے ہیں مرحلہ آپ تیار ہو جائیے پہلے ایک بار آپ کو دکھایا جائے گا ابھی بولنا نہیں ہے ابھی پہلے آپ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کس طرح یہ مرحلہ پورا ہوتا ہے جی شروع کریں سامنے والی سکرین پہ دیکھیں جشن جشن جشن اسی طرح ہاف سکرین پہ چلے گئے پچیس تاریخ ہے کا پچیس تاریخ ہے کا پچیس تاریخ ہے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 یہ ہو چکے ہیں دس شیر آپ کو شاعر کے نام کے ساتھ دکھائے گئے ٹھیک ہے اب آپ بتاتے جائیں گے یہ شیر چلیں گے ہاف اسکرین میں ٹھیک ہے آپ توجہ سے دیکھیے گا ترتیب ہو سکتا ہے بدل جائے ہو سکتا ہے وہی رہے آپ کو شاعر کا نام بتانا ہے ہماری مجلس اس کو چیک کرتی رہے گی اور پھر آخر میں آپ کو آپ کے پوائنٹ بتائے جائیں گے شروع کریں یادداشت اب شاعر کے نام کے بغیر یہی شعر چلیں گے جلدی بولتے جائیے مولانا حسن زور سے جلدی, جلدی جمیل الرحمان نام پورن مفتی اعظم ہند امیر اعلی, اعلی سنت امیر اعلی حضرت اعلیٰ حضرت تعی علی حامد رضا امیر اہل سنت آلہ حضرت حمید رضا آپ کے دس اشار مکمل ہو چکے ہیں سبحان اللہ کتنے درست جواب آئے بتائیں گے جی پہلے بتا دیں تاکہ ان کو اپنا چیلنج بھی پتا چل جائے آپ نے آٹھ جواب درست دیے ہیں دو جواب غلط دیے آپ نے ایک شعر ہے کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے تو ہے سب سے آلہ ہے تیری شان رسول عربی یہ بیدم وارسی کا شعر ہے اور دوسرا شیر میں وہ سگ نہیں ہوں بہت در ہوں جس کے میں وہ سگ ہوں جس کا فقط ایک تو ہے یہ مفتی احمد یار خان نئیمی علیہ رحما کا شیر ہے آپ نے دس میں سے آٹھ درست جواب دیے ہیں اب ہے آپ کی باری تیار کورنگی والے کسوٹی کی طرح تو نہیں ہوگا دیکھیں ہو سکتا ہے کسوٹی والا معاملہ یہاں پورا ہو جائے دس इشاءاللہ. نمبر مل سکتے ہیں آپ کے لیے چلائے جائیں گے دس اشار इشاءاللہ. اور جواب دیں گے آپ دوسری باری میں پہلے آپ غور سے دیکھیں گے خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے قربان جاؤ جشن رضا ہے جش <سطفح> <سطفح> <ایت> آمد کے دن کے ماہ سوپر کی آمد کے دن کے ماہے سوپر کی آمد کے دن کے ہر صوبہ بجاؤ جشن رضا ہے ہر صوبہ جاؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے جش رضا, رضا ہے جش نے ہو چکے شیرو ملی جہان کروزی مدینے سے دس اشار ہو چکے ہیں شاعر کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھ لی ہے غور سے اب آپ نے بتانا ہے کون سا شعر کس کا ہے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ ان کی یادداشت دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اب یہ بتائیں گے جواب یہاں سے کوئی نہ بولے جی سر برل بھی رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے، رضا احال سنت مفتی احمد خان نہیں خالی محمود خالی رضا خان حسمدا وارسی احمد جہار خان نہیں حسن رضا خان سر حسن رضا خان سر, سر مفتی احمد خان نہیں میرا اللہ مدنی چینل کے ناظرین دس جواب انہوں نے دیے دس اشار پر اور انہوں نے دس میں سے آٹھ جواب درست دیے ہیں دو شعر آپ نے بھی غلط بتائے یا رسول عربی میری شفاعت کرنا پیش آمال ہوں جب واحد قہار کے پاس یہ مولانا جمیل الرحمان قادری علیہ رحمان کا شعر ہے اور دوسرا شعر مفتی احمد یار خان نئی, نئی علیہ رحما کا ہے ابن مریم واقعی رب کے رسول پر محمد کی بڑی شاہ آمینا اس پہ آپ نے غلط جواب دیا دونوں نے اس مرحلے میں آٹھ آٹھ نمبر لیے ہیں سبحان اللہ اور یہ مرحلہ آٹھ آٹھ نمبر دونوں کو برابر ہی ملے ہیں اسکور بورڈ میں کوئی لگتا ہے تبدیلی ایس سچ نہیں لائے گا اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے شاعر کون مرحلہ ہمارا ہوتا تھا لیکن آج یہ مرحلہ اس کی جگہ پر ہے یاد میں بھی شورا کے بارے میں پتا چلا تو ہم اس مرحلے کو انشاءاللہ اور اگلے سیزنز میں کوشش کر کے اور بہتر کریں گے اور اس میں جو آپ نے دیکھا انشاءاللہ اس طرح آپ دیکھ پائیں گے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس کے ہو گئے اب کتنے نمبر دس نمبر کا یہ راؤنڈ تھا اور بہت آگے کو ایک بڑھ سکتا تھا لیکن دونوں نے بازی آج سے جانے نہیں دی تیرہ نمبر ہو چکے ہیں کورنگی والوں کے اور کھارا دار کے پندرہ نمبر ہے دو نمبر کی پھر سے انہیں لیڈ حاصل ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب تک چار مرائل ہوئے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پانچواں مرحلہ درست کیجیے فیضان اس میں درست کرنا ہے کچھ فضل کی صورت میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین دونوں ٹیموں کو باری باری ایک ایک شیر دکھایا جائے گا اس شیر کو انہوں نے یہاں پر بنانا ہے پزل کی صورت میں اور جو ٹیم جلدی بنائے گی وہ آگے بڑھ جائیں گے انہیں پوائنٹس ملیں گے جو ٹیم زیادہ ٹائم لے گی وہ اس مرحلے میں پوائنٹس سے محروم ہو جائے گی فائنل ہے دیکھتے ہیں کس کو کیا شیر ملتا ہے شیر آپ لکھ سکتے ہیں کھانا دار والوں کے لیے کیا شیر ہے انہیں دکھایا جائے جی خارا کی ٹیم کے لیے شیر بہت ہی پیارا شیر ماندر. آلہ حضرت کا شیر مدر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلے خبر کون بنا آپ آئیے کل آپ نے کتنی دیر میں بنایا تھا چھپن سیکنڈ میں کل سیمی فائنل میں بنایا تھا آج کتنی دیر میں بنایا گیم بارہ سیکنڈ میں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے شیر یاد ہے آپ کا باکس ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے مدن رضا بھائی کل بھی اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا کون تیرے سوا آہلے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا سوا خبر اہل عمل اہل عمل کو ان کے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ایک کون تیرے خبر کو ان کے عمل کام کام آئیں گے پیشے چلے آپ نے شیر مکمل کیا ہے اب کیا اسکور بورڈ ایک منٹ اور انیس سیکنڈ میں انہوں نے مکمل کیا ہے سبحان اللہ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی دیکھیں شیر جو اسکرین well, پر تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آخ خبر کس کا شیر ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا شیر ہے اب باری ہے سورنگی والوں کی آپ میں سے کون آ رہا ہے غلام نبی بھائی کتنی دیر میں کریں گے ایک منٹ شیر تو دیکھ لیں ایک منٹ انیس سیکنڈ سے کم ٹائم لینا ہے آپ نے ورنہ پوائنٹ نہیں ملیں گے شیر کون سا ہے ان کے لیے آہا ہاں ہاں حضرت کا پیارا سا شیر تو جو چاہے تو ابھی مائل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا شیر یاد ہے آپ کو آپ کا ہے باکس یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا چاہے تو, تو, تو میلہ دل نہیں چاہے گا کہ خدا دل کرے دل کے دلے. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نہیں کرتا کبھی میلا تیرا خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا اللہ اکبر یا اللہ اتنی جلدی تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا شیر درست کر دیا ہے <تصفح> کی ٹیم اس مرتبہ اس بازی لے گئی ہے دو نمبر کی کمی آپ نے پوری کر دی ہے اسکور بورڈ پہ دیکھیں گے مدری چینل کے حاضرین آ, ناظرین حاضرین میں جائے گا کوئی جو 47 سے کم ٹائم لے یہ چیلنج ہے آپ آئیں گے آئیے اسی شیر کو دوبارہ آپ نے درست کرنا ہے اس کو راہم بھائی شیر ایک بار دکھا دیں شیر کیا نام ہے سفدر آپ کو شیر دکھاتے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آپ یہ شیر مکمل کریں گے یہاں سے دوبارہ یہ دیکھیں کورنگی والوں کا جی جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے کورنگی والوں کا ریکارڈ توڑتے ہیں کہ نہیں غلام نبی بھائی سے تیز ہاتھ نہیں چل رہے ہیں یہ لگتا ہے ذوق نعت نہ آ سکتے ہیں بھائی اگلے سال تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اللہ اکبر انہوں نے شیر مکمل کر لیا ہے اب تک کے ذوق نعت میں اس سے کم ٹائم میں کسی نے شیر مکمل نہیں کیا کیا نام بتایا تھا آپ سب پر کیا کرتے ہیں آپ میں نظامی کہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ درس نظامی کے طالب علم میں کون سے درجہ درجۂ درجہ رابیہ چوتھے درجے کے انہوں نے تو سب کے ریکارڈ توڑ دیا اب تک سب سے کم ٹائم تھا فورٹی ون سیکنڈ نارتھ کراچی کی ٹیم کا اور انہوں نے تھرٹی سیون میں پورا کیا ان کو مدری طائف الاف کعبہ کے دھاگے پیش کر دیے جائے مقدس پانیوں کا مجموعہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ لگتا ہے انہیں اگلے سال ذوق نعت لینا پڑے گا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین پانچ مرائل ہو چکے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور اس کے بعد ہم کچھ کالز لیتے ہیں اپنے ناظرین سے باتیں کرتے ہیں حاضرین کے لیے کچھ کلام ہیں پندرہ پندرہ نمبر ہو چکے ہیں دونوں کے آئیے کچھ کلام رضا اور منقبت رضا کی گونج کرتے ہیں کچھ کالز بھی دیجئے کال سنا دیجئے میں محمد علی اطاری باب المدینہ کا ہاتھی سے بول رہا ہوں اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ فیضان ذوق بہت ہی اچھا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آج آخری سلسلہ ہے اور سے اعلیٰ حضرت بھی ہے تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ سنا دیں تو مدینہ مدینہ اللہ آپ کو با ادب با ذوق و شوق مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین امین بہت شکریہ اگلی کال ماشاء اللہ اجل آج فرین اعلیٰ عزت میں جوکہ ناتھ کا فائنل ہے اور اشفاق بھائی سے میری اجاری سے ہے کہ یہ نام سنا دیں رضا رضا میرے رضا رضا رضا میرے رضا ان پڑھیں گے اگلی کال اشفاق بھائی ماشاء اللہ ضوقہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے آپ کا میں روزانہ میں بہت ہی شوق سے میں دیکھتا ہوں میں بھی اور میرے بھائی بھی نا تو اشفاق بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کی کوششیں آپ سے مدنی ملتا جائے گا بالکل دواؤں میں آ رکھے گا اور وہ جو آپ نے پچھلے سال من کی پڑی تھی اگر وہ آپ سنا دے تو کیا ہی بات ہوگی ماشاءاللہ انشاءاللہ اگلی کال احمد ادری ستاری کر رہا ہوں بجرنگ والا سے اللہ تبارک و تعالی میرے مدنی چینل کو سلامت رکھے مدنی چینل کا ہر سلسلہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے اور بالخصوص آج کل جو اعلیٰ حضرت پر گفتگو ہوتی ہے یا سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک عجیب سا ذوق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر آفرمائے ہمارے ادریس بھائی مدنی چینل کے ناخوا بھی ہیں آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی بہت شکریہ اگلی کال سر آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے ہماری نالج میں بہت ہی زرافت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور ایسے ہی پروگرام ہم لوگ کرتے رہے بہت شکریہ ہم نے ہمارے ناظرین کو موقع دیا تھا کچھ کلام بھیجنے کے لیے تو ہمارے کئی ناظرین نے ویڈیو کلام بھیجے تھے ہر کلام کو ہم شامل نہیں کر سکے اس اپنے سلسلے میں لیکن آج ہم چند کلام ہمارے ناظرین کے اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے اگر ہوں تو زیادہ بہتر ہے چند کلام انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کالس کی صورت میں شامل کرتے ہیں لیکن ابھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کی چند چندشار پڑھتے ہیں صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شانوا رے وہ ہمارے بڑی شانوا رے محمد ہمارے بڑی شان لگاتے رے لو بڑی عرشان با ستو ہم شیر پائے مو ہم محمد بو ہمارے بڑی عرشان ہمارے بڑی شان پرشوا پلک پرشو پا ملک کا دیوانے محمد محمد ہمارے بڑی شان ہم بدمار بھی ماگنے کو تیرا آس بتایا وہی رب جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہم بھی ماگنے کو تیرا آس بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے ہمیشہ ہے بدایا تم میں بنایا تم کاسی میں اتایا بتایا تمے بلایا کوئی تم کوئی سکون آیا کوئی تم آیا کوئی سکون آیا, آیا, آیا وہ کماری کسی جب نشان آ سب مگر آنا کشایا کوئی سکھ سے اپ جلایا کوئی سکھ سے اپ جلایا پال جگہ کیا تالے پانچ ڈالے تیرے پائے پایا جگ تجھے جگ بنایا جنگلی پیدارو کروا جی سر پرتے ہیں یار کے جاتے ہیں دارو تمہارے لیے بکھی دو مکہ تمہارے لیے چوڑی دو چو تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے ڈیلے جبا تمہارے لیے سن میں ہے جا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری میں تمہارے لیے مچھلی ہو سکے سب سے کہیں بھی کہیں بھی بنی یہ بھی یہ کھل سے پھر کہا سے کہا تمہارے آرے جائے, جائے گی بہا شال سال محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا حدی دو ندی متھی ہو سبھی سب سے کہیں کہیں بھی یہ بے خبریں ہر کے پور کو دیا وہ تما نبی سب سے بالا ہو والا مولا کا پیارا ہمارا نبی سونو کا رب دولاگے لے کر آیا ہمارا نبی پتلی پتلی کا نکلا ہمارا نبی رے اور سافائی کتاب کے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے چکری میں سکل کر سکن میرے گڑے دیتے کا کیا کرتے شرح شخص کرتے ہیں ان کی ہم مت سنا کرتے ہیں جن کو جن محمود, محمود کہا محمود ہاں کرتے ہیں ہاں نہیں کرتی ہے چڑیا پر یاد جہی سے رجو شاعر کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عصیب جانور پکڑے تحصیب کرتے ہیں تص پیڑ گرا کرتے ہیں جانا جب جاتا ہے جنا باب بھول جاتا ہے اپنے لب لوگ کرتے ہیں بد رمارے بڑی بڑکارا ہے محمد رے بڑی بڑکارا پاس ہو بھی ہوٹ پرانا سینتا ہے یہاں پر کوئی لفظ ہو رہا ہے مل کے پڑیے پڑھیے بٹار پاڑا سجارے done uh -huh. زار دیا میں ہم نے خوش سے محمد ہمارے بڑی شاد والے بڑی شاد والے پڑی شادی مجھے بات کیا yo hey. چارے لگے گا پکا دریا امام محمد رضا بولو زیریا گا ان رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بولو چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین نیت کریں کہ جس طرح ہم جشن رضا منا رہے ہیں اس سے دھوم دھام سے جشن میلاد بھی منائیں گے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جہاں ہم محبت کرتے ہیں وہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اعلیٰ حضرت نے جماعت کی ایسی پابندی فرمائی ایسی پابندی کرتے تھے ایک بار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاؤں مبارک کا آپریشن ہوا آپریشن اس زمانے میں جس طرح ہوتا تھا اس طرح ہوا اور طبیب نے آپ کو کہا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اب کیا کریں اعلی حضرت تو جماعت کے دیوانے تھے جماعت نہیں چھوٹتی تھی آپ کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اپنے گھر پہ آ آرام فرمائے جب ازان ہوئی آپریشن کے بعد پہلی اذان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی سے رہا نہیں گیا آپ اپنے طریقے سے جو مطلب گئے کہ پاؤں اب پاؤں معذور ہے آپریشن ہوا ہے تو گھسٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے کہ جماعت سے نماز پڑوں چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ دروازے پہ, پہ پہنچے تو لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت کمرے سے نکل گئے ہیں, کہیں جا رہے ہیں فٹافٹ کچھ باہر سے آ گئے کچھ گھر والے آ گئے تو بتایا مجھے جماعت سے نماز پڑھنی <سلام> ڈاکٹر نے کہا تھا اگر آپ گھر میں رہیں گے اور پاؤں کو زیادہ ہلائیں گے نہیں تو یہ زخم جلدی بھر جائے گا اور اگر آپ دیر لگائیں گے تو یہ دیر سے اچھا ہوگا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علی نے زخم دیر سے اچھا ہونا گوارہ کر لیا لیکن نماز کی جماعت نہیں چھوڑی اس کے بعد عالم یہ تھا کہ کرسی پہ آپ کو بٹھا کر دو خادم لے کے جاتے تھے مسجد میں آپ جماعت سے نماز پڑھتے وہ زخم جو ایک ہفتے میں صحیح ہو سکتا تھا وہ ایک مہینے میں صحیح ہوا دیر لگی لیکن آپ نے ایک بھی جماعت نہیں چھوڑی تو اعلی حضرت سے محبت کرنے والے بھی انشاءاللہ آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے ان اللہ آئیے کچھ کال لیتے ہیں کچھ اگر ہمارے ناظرین کے پڑی ہوئی کچھ نعت کے اشار شامل کرنے ہو تو وہ بھی ایک دو کال دے دیجیے تب انشاءاللہ مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں گے جی جو بلط ہ واہ کیا جو کرم ہے شرح تیرا واہ کیا جو دو کرم علیم علی کیا بو سکا کیا مجم صابا کیا مت مشاب سونے کیا مجمو انشاءاللہ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کا فیضان اور فیضان اعلیٰ حضرت کیسا جاری ہے مدنی منوں مننیوں پر بھی اور ہمارے اسلامی بھائیوں پر بھی انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا ہمارے آصف بھائی کے مدنی مننے اور منی بھی تشریف فرمائے آپ پڑھیں گے کچھ کیا پڑھیں گے پڑھیے جی گھبرا گئے ہاں سبحان اللہ کی سدائے ہو اللہ ان کو مقدس تعریف بھی پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ والد صاحب سے پیچھے سے لے رہے تھے اور آگے فارورڈ کر رہے تھے ماشاءاللہ یہ ہے فیضان رضا تو ہم کیوں نہ کہیں جشنِ رضا, رضا ہے جشنِ رضا ہے جشنِ رضا ہے جشنِ رضا جشنِ رضا ہے جشنِ رضا ہے رضا ہے میں رضا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور سے رضا ہے اور سے رضا ار سے رضا اور سے رضا ہے اور سے رضا ہے اور سے رضا ہے تمہیں بچاؤ جس جشن رضا ہے جشن جش رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا چینل کے ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہیں جاری رہے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نات اور فیضان اعلی حضرت کا بھی آخری سلسلہ یہ اشرا مدنی چینل نے منایا اور ایک بہت ہی ہیوج ٹرانسمیشن آپ کے سامنے روزانہ تقریباً ساڑھے تین چار چار گھنٹے کی پیش کی گئی اس پر بہت سارے یقیناً اخراجات بھی آئے اور بہت سارے معاملات مدنی چینل کے ہوتے ہیں روزانہ مدنی چینل پر تقریباً بیس لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے آپ اس میں تعاون کیجیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کے معاملات اور اخراجات اپنے ذمہ لے لیں تو آپ مدنی چینل کی ٹیم سے رابطہ کریں نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ چاہیں تو فیضان اعلیٰ حضرت ٹرانسمیشن اپنے مرحومین کے حسال ثواب کے لیے اپنے نام کر لیجیے اس کے اخراجات اٹھا لیجیے مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ایک بہت بڑی ٹیم نے کیا اور وہ سب اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں ان سب کو مبارکباد بھی میں پیش کرتا ہوں اور ان سب کو اس سے رضا کی بھی بات دیتا ہوں یہ سلسلہ کیسے ہوا آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں اس کے پیچھے کیا تیاریاں کی گئی وہ بہائنڈ دا سین مناظر آپ دیکھیے اور ہم پھر شروع کریں گے اس کے بعد مدنی مقابلہ ذوق نات حضرت siyamana صبح جاؤ جش میرا گھر صوبہ جاؤ جشن ہے ہے ہے ہے ہے But Jesus, but Jesus, but ناظرین یہ آپ نے دیکھا کس طرح اس سلسلے کی کوششیں کی گئی ہے چند مناظر تھے بہت بڑا کام اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ نے دیکھا ہے پانچ مراحل سے گزر چکے ہیں آج کے فائنلسٹ کورنگی اور کھارا دار کی دو ٹیمیں ہمارے سامنے ہے آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کس نے کس طرح کتنے نمبر حاصل کیے کس مرحلے میں اور اب کتنے مرحلے باقی ہیں اب ہم چلیں گے اختتام کی طرف مقابلہ کسی ایک طرف جائے گا پہلا شیر اور آخری شیر یہ سیگمنٹ ہم نے شروع کر دیا ہے اب تک پندرہ نمبر ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے پندرہ پندرہ نمبر اب تیار ہو جائیں ایک بہت ہی زبردست راؤنڈ کے لیے آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں یہ ایل سی ڈی ان کے لیے کھول دیجیے گا اب جو راؤنڈ ہے اس میں پہلا شیر میں پڑھوں گا آخری شیر ان سے پڑھایا جائے گا نو نمبر کا راؤنڈ ہے کوئی بھی ایک بہت زیادہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے کم نمبر نہیں ہے ہمارے ساتھ نگرانے شورا کی شہزادی بھی ہیں ان سے نعرہ لگائیں عوض... نعرہ لگانا ہے لگائیں فیضان <سلام> اعلی حضرت जिली जिली। لگائیے تحفہ ملے گا اچھا میں بولتا ہوں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیں فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ مدنی اللہ چینل کے ناظرین اب جو مرحلہ ہے بہت اہم ہے اور اس میں بہت سائلنس چاہیے یہاں پر تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو اور آج تعداد زیادہ ہے تو کوئی جواب بھی نہ دے پہلا شیر میں نے پڑھنا ہے آخری انہوں نے پڑھنا ہے باری باری ان سے سوال ہوگا اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا اب جو دو راؤنڈ ہیں اس میں ان دونوں کا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا نہ حاضرین میں سے نہ ان کے ساتھیوں میں سے میں پہلا شیر پڑوں گا آپ آخری شیر پڑھیں گے میں متلا پڑھوں گا آپ مختہ پڑھیں گے کوئی بھی کلام ہو سکتا ہے اعلی حضرت کے ہی نہیں کسی کا بھی کلام ہو سکتا ہے اور ہر شیر کے لیے دس سیکنڈ ملیں گے آپ تیار ہیں تیار ہیں میلاد رضا بھائی دار کی ٹیم سے شیر ہے جا ہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دس سیکنڈ ہے ہر شعر کے لیے متلا میں پڑھوں گا مختہ آپ نے پڑھنا ہے کیوں سر جگائے بھائی؟ کیوں گھبرا رہے ہیں نہیں بتا سکے بہت ہی پیارا شعر اختار کو بلا کے مدینے میں دو بقی دو پھول کے توفیل ہو پورے سوال دو آپ جواب نہیں دے سکے اگلا شعر مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس خبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا ہے غلامی کی صنعت دیکھ لو اختار کے پاس سبحان اللہ, آآ اللہ آآ ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں تیسرا شیر دیکھیں یہ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیز خخاروں کو سلام کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف کیف ہے جھوم کر کہتے ہیں اتار ان نظاروں کو بہار اللہ تین میں سے دو جواب انہوں نے درست دے دیے ہیں چلتے ہیں ٹیم کو رنگی کی طرف تیار ہیں آپ آپ سے میں متلا پڑوں گا آپ مکتا پڑھیں گے آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا پہلا شیر نعت سنتا رہوں نات کہتا رہو آنکھ پورنم رہے دل مچلتا رہے نجم نام محمد زماں پر رہے ذکر ہوتا رہے سانس چلتا رہے مکتا پڑیں گے آپ ہوائیاں اڑ رہی ہیں کیا ہو گیا بھائی گھبرائے نہیں بہت ہی مشہور مکتا ہے سب کو آتا ہوگا چار تین بہت سب کو آتا ہوگا میرے خیال آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے بہت ہی پیارا مکتا مل کے پڑھیے نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی سب کو آتا ہے دیکھیں پورا کریں موت, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دم نکلتا رہے کتنا ah. پیارا مقتا تھا آپ کو نہیں آیا دیکھیں دوسرا پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں شیر ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں سبحان اللہ ایک جواب آپ نے دے دیا ہے تیسرا شیر ہر سے ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا آپ کا وقت ہے چھ سیکنڈ غلط پڑھ رہے ہیں آپ بہت ہی مشہور مکتا ہے سب کو آتا ہوگا آپ نے جواب نہیں دیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تین میں سے ایک جواب آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ عاصف بھائی تیار ہیں آپ کی ٹیم سے اب سوال ہیں تین شیر آپ نے جواب دینے ہیں مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا آنے والا ہے سبحان اللہ دوسرا شیر کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں سبحان اللہ تیسرا شیر مدینے کا سفر ہے اور میں نمدید نم جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزید لغزید وہی اقبال جس کو نازتا کل خوش مصا مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ, رنجیدہ سبحان اللہ تین, سے تین میں سے تینوں جواب درست دے دیے ہیں ماشاء اللہ تین کوگی تین شیر آپ کے لیے بھی ہیں شیر ہے پہلا قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ صبح نہ ہو پر ہے مگر عرش کو جست خواب میں آئے نور خواب میں آئے جو نوری خدا پکائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پُرزیا آگے جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پُرزیا شیر یاد نہیں آ رہا ہے آپ کو خواب نوری میں آئیں وہ نورے خدا بک آہے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو آپ پورا نہ کر سکے دوسرا شیر ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سبحان اللہ آل تیسرا شیر سچی بات سکھاتے یہ ہی ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہی ہیں کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مشدہ رضا کا سناتے ہی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کے لیے بھی سبحان اللہ کی صدایں بلند آباز سے ذکر <تصفح> اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہتے رہیں دونوں ٹیموں سے دو دو اسلامی بھائی جواب دے چکے آخری باقی ہیں بہت زیادہ نمبر اپنی طرف لینے کا یہ ایک اچھا موقع ہے تیار ہیں آپ تین شیر میں پڑھوں گا آپ آخری پڑھیں گے نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضورِ خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا پانچ سیکنڈ باقی ہیں. نہیں یاد آ رہا بہت مشہور ہے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب آتا تھا تو پیارے قیدِ خدی سے رہیدہ ہونا تھا دوسرا شیر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم اے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بکتا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان سبحان اللہ تیسرا شیر چلو دیار نبی کی جانب دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, بنا بنا کر ہم کرم کی نبی کی ناطے سنا سنا کر چلو دیا ربی کی جانب جی پڑے جلدی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدی نے گیا میں خالد قدم قدم خاک چوم ملوں گا اس گلی کی اٹھا اٹھا کر آپ شیر پورا نہ کر سکے تین ہو چکے ایک جواب درست دیا مصطفی جان احمد آخری اسلامی بھائی تیار میں پہلا پڑوں گا آپ آخری پڑھیں گے شیر ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں مشہور مکتا ہے ان کا بھری دنیا میں مکتا پڑھنا ہے آخری شیر جلدی کیجیے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے دوسرا شعر زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے ارش حق زیر پائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے محمد پچھلا جو شعر تھا اس کا مکتا ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ کے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں تیسرا شیر دیکھیں اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ نہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اے اے اے بہت مشہور پانچ سیکنڈ باقی ہیں آخری سوال ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا بھی تھا ایک بار مقابلے میں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے آپ دونوں ٹیموں سے نو نو اشعار پوچھے گئے میں نے متلے پڑھے آپ نے مقتے پڑھنے تھے آئیے دیکھتے ہیں کس نے کتنے جواب دیے ہیں اب کوئی حاضری من... میں جائے گا میں متلا پڑھوں گا اور مدینے کی تصویر پڑھنے کی تجویز ملے گی ہاں بھائی کون مقابلہ چیلنج لے گا جی کتنے وقت تین تین نا ان کی طرح تین جی کون ہے ان سے لے لیں باپو پڑھے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں یار پہلے میں ہی چیلنج وہ لے پھر جس کو آتا یاد ہوگی کوئی بات نہیں اچھی آج کوشش آج کی, کی بیٹھ جائے اس کا مکتا کیا ہے وہ بتائیں گے وہ پیچھے پاپو ان سے لے لے گے. اس کا مکتا بھی بتائیں آ میدان میں کسی سے مدد نہیں لینی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ دوسرا شیر حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی مدرتے خیر الانام ہو جائے یہاں پر کوئی تیار نہیں ہے چلے اور کوئی آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے اس مرحلے میں پہلا شیر آخری شیر دونوں ٹیموں کا بہت سخت مقابلہ ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے چار نمبر لیے کورنگی والوں نے چھ نمبر لیے کارا در والوں نے اور تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں نمبر ہو چکے ہیں کھارا در والوں کے 19 نمبر ہیں نگی والوں کے ہماری اس ٹیم کے لیے سبحان اللہ کی صدایں ہوں چھ مراحل ہو چکے ہیں ساتواں مرحلہ شروع کریں گے ساتواں مرحلہ ہے اشارے پیارے پیارے اچھے اچھے نعت کی طرف اشارے اور آج جو اشارے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید ایسے اشارے پہلے کبھی بھی نہیں آئے پچھلے پورے سلسلوں میں ایک اس طرح کے اشارے ایک بھی سلسلے میں نہیں آئے ہوں گے تو آج آپ کو بڑی ہمت دکھانی ہوگی اور حاضرین کو بھی ہم لیں گے کھارا دار کی ٹیم تو کی ٹیم تیار ہے آئیے شروع کرتے ہیں مرحلہ اشارے یہاں پر ہیں دس اشارے کسی بھی شیر کی طرف اشارہ ہوگا اور آج صرف اشارے ہیں اعلی حضرت کے اعلی حضرت کے اشار کی طرف ہیں اشارے ہو سکتا ہے بہت آسان ہو ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو اگر آپ کو آتا ہو تو بتانا نہیں ہے پہلے ان کی باری ہے اب بھی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ اکیلے اکیلے چلیں گے کھڑا در کی ٹیم آصف بھائی آ رہے ہیں آئیے اپنی مرضی سے آپ نمبر لیں گے اور سامنے والوں سے پوچھیں گے کون سا نمبر لیں گے ایک نمبر ایک نمبر ابتدا کیجیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے پہلے دیکھ لیجئے پھر آپ نے بتانا ہے کہ کس سے پوچھیں گے یہاں آ جائیے کس سے پوچھیں گے سید صاحب سے غلام صحاف سکھائیے ان کو بھی اور ناظرین کو بھی کون سے شیر کی طرف اشارہ ہے آلہ حضرت کا ایسا شیر سنانا ہے جس میں ایک شیر میں تین بار آئے لفظ محمد ہو گیا نا مشکل فائنل ہے یار ایک شیر میں تین بار آئے لفظ محمد آتا ہے کسی کو جی آپ کے بعد آٹھ سیکنڈ باقی ہے بہت پیارا شیر آلہ حضرت کا چار تین دو پھر کسوٹی کی طرح کوئی سنائے گا یہاں سے ہاں بھائی آپ کو بتائے آپ کو تین بار محمد آئے ہے کوئی آپ بتائیں گے ماشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے ہیں آگے آ جائیں کون سا شیر ہے سنائیے واہ بھائی دم جاری ہو میری زباں پر محمد محمد برائے محمد سبحان اللہ مدینے <بلا> کی تصدیق دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد یہ شیر اعلی حضرت کا انہوں نے سنایا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بھائی کیسا اشارہ تھا مدینہ, مدینہ مدینہ اس طرح کے آج بھائی کون آ رہا ہے آپ کون سا نمبر لیں گے سات سات نمبر نکالیے پہلے دیکھ لیجئے پھر ان تینوں کے چہرے بھی دیکھ لیجئے کس سے پوچھنا چاہیں گے آپ سمیع اللہ بھائی دکھائیے ان کو اور ناظرین کو اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شیر جس میں ایک شیر میں تین بار آئے لفظ خاک ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاک ہی تو آدم جد ہمارا دو بار ہوا دو بار ہوا خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا بس تین بار آنا چاہیے یہاں پر اشارہ ہے تین ابھی سلسلے میں بھی پڑا گیا تھا عمران کے سامنے جلدی جلدی جلدی تین سیکنڈ ہے اللہ اکبر نہیں بتا سکے آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے کون سا ہے ہم خاک گے جو وہ خاک نہ پائیں گے اس خاک میں مہت شہر آئیں گے غلط شیر اچھی کوشش کوئی بات نہیں بیٹھے ہیں آپ بتائیں گے کون سا شیر ہے اعلیٰ حضرت کا بتانا ہے آپ بتائیں گے کون سا ہے نہیں آلہ حضرت کا ہونا چاہیے آپ بتائیے کون سا ہے یہ تو انہوں نے بھی دیا ہے پیچھے تو پیچھے ہاں کیمرہ مینوں کو آتا ہے کیا کوئی بتانا چاہے تو کون سا شیر ہے اس میں تو دو بار ہے آپ کون سا پڑھنا چاہ رہے ہیں بتائیے ہم خاں کہیں میں تو دو بار آ رہا ہے کون برد سا ہے بتائیے بھائی باپ ان کو مائک دیجیے مائک تو پڑیں گے لفظ میں تین بار لفظ خاک آتا ہے اس خاک کو اے مدیو خاک نہ سمجھو اس خاک میں مجبو بتا ہے ہمارا سبحان اللہ یہ شیر تھوڑا سا آپ نے بدل دیا ہے یہ یوں ہے اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفو شہے بتا ہے ہمارا ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سزا اللہ مدینے کی تذبین ان کو ملی دیکھیں بھائی حاضرین کیسے جذبے کے ساتھ آئے کیا بات ہے بھائی بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ شیر سنایا ماشاءاللہ اللہ حضرت کی کیا بات ہے کون آ رہا ہے اب جی ہلاد رضائیے کون سا نمبر لیں گے فور دونوں ٹیموں سے سوال ہو چکا ہے ایک ایک جواب نہیں آیا کس سے پوچھیں گے ان سے آپ سے ہو گیا نا ہاں ان سے نہیں ہوا کس سے پوچھیں گے یہ شان بھائی, بھائی ان کو دکھائیے اور حاضرین ناظرین کو بھی دکھائیے اعلیٰ حضرت کا ایسا شیر جس میں دو بار آئے لفظ چور یہاں سے کوئی نہیں بولے گا شاید بہت آسان ہو گیا ہے جی جیشان بھائی تیرہ بارہ سبھی کو آتا ہوگا سبھی کو یہاں آتا ہوگا ہاتھ نہیں اٹھائے ابھی سات سیکنڈ باقی جلدی کیجیے اتنا مشہور شیر اللہ اکبر آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے کس کس کو آتا ہے یہاں اعلی حضرت کا وہ شیر جس میں دو بار آئے لفظے چور ملا دا آپ یہاں کوئی سنائے گا حاضر ٹوپی والے بھائی جی کون سا ہے پہلے باپو کو بتا دیں کون سا کہہ رہے ہیں دو بار چور آنا چاہیے جی یہ کون سا کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پیچھے بھی ہے کھڑے نہیں ہوں جلدی جلدی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا سبحان اللہ, اللہ! لفظ چور دو بار آیا اور اس میں جو بیچ میں ہے نا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں پر یا نہیں ہے بلکہ ہے یہاں یہاں یاف یا, اور روم غنہ یہاں یعنی یہاں کیا بات ہے اعلیٰ کی سبحان اللہ بہت اچھا شعر سنایا ان کو مدنی توحفہ بھی پیش کیا جائے آپ کی ٹیم میں سے کون آئے گا کیا ہو گیا نہیں سنا سکے کوئی بات نہیں ہوتا ہے فائنل ہے کون سا نمبر لے گا چھ نمبر چھ نمبر دیکھ لیجئے اب ان میں سے کس سے پوچھیں گے آپ دو بچے ہیں نا ملاد رضا اور آصف بھائی ملاد رضا بھائی میلاد رضا بھائی شاید بہت آسان شیر آل حضب کا وہ شعر سنائے جس میں لفظ کان دو بار آئے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ اللہ آل درست جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ مشہور شعر ہے لیکن دماغ وہاں پہنچ جائے اور وہ بھی پچیس سیکنڈ میں یہ ضروری نہیں ہوتا آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے کھارا دار والوں کو آج رائے میں کم ملے تھے لیکن دیکھیں لوگوں کی توقعات کے برق کیا ہوتا ہے کون آئے گا آپ جی ایک اسلائی میں رہ گئے آئیے سمیع اللہ بھائی کون سا نمبر لیں گے آپ پانچ نمبر پانچ نمبر نکالیے کیا آتا ہے پانچ نمبر کے پیچھے کس سے پوچھیں گے کون رہ گئے ایک اسلائی میں رہے گا انہیں کو دکھائیے غلام نبی بھائی جواب دیں آلہ عدت کا وہ شیر جس میں لفظ سونا تین بار آئے سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری متھی نرالی اس کو ذرا درست کر کے پڑے سونا بن ہے پہلے ہے پاس ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت متی نہیں رہو بھائی کیپٹن نے جواب دے دیا نگران ہے ٹیم کے ہاں بھائی کون آئے گا کون رہ گیا ایک اسلامی بھائی رہتے ہیں کون سا نمبر لیں گے دس نمبر کس سے پوچھیں گے عاصف بھائی ایک ہی رہ گئے دکھائیے اعلی حضرت کا وہ شعر سنائے جس میں لفظ گل چار مرتبہ آنا چاہیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے پندرہ چودہ کیا ہو گیا پانچ سیکنڈ باقی ہیں نہیں سنا سکے کون بتائے گا یہ پیچھے والے اور کوئی ہے چلو ان سے پوچھ لیں پوچھ لیں اعلی آزاد کا وہ چیز اس میں چار بار آئے جنت ہے ان کے جنم سے گل کو سوال اللہ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل گل گل گل گل کوئی گل بیٹا یا نہیں بیٹا چلیں لیکن اعلیٰ حضرت نے چار بار لفظ گل استعمال کیا ان کے لیے ایک بار زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں اللہ یہ تو بھائی ذوق ناز کے اسلام بھائی لگتے ہیں اگلے سال ان کو موقع دینا چاہیے انشاءاللہ اللہ حاضرین میں سے کون اشارہ اٹھائے گا جو اٹھائے گا وہ جواب بھی دے گا آپ آ جائیں جی چاہیے اعلی حضرت کے اشار کی طرف ہو رہے ہیں اشارے کون سا نمبر لیں گے نمبر آٹ دیکھیے حاضرین کو بھی دکھائیے خود بھی اسکرین پر دیکھیے چلے بھائی جب دیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا جس میں لفظ آکا تین بار آئے اتح ایک بار ہے اس میں تو میرے آقا کا وہ در ہے تین بار آنا چاہیے آپ کو نہیں آتا <سلام> کوئی بات نہیں اچھی کوشش بیٹھ جائیں آپ <سلام> کو آتا ہے کون سا ہے اعلی آزب کا نہیں آکا آ جائیے آکا آ اچھا جی آپ کو آتا ہے الا آزب کا شیر جی الازب کا ہونا چاہیے آقا آقا بول بندے اس میں تو چار بار ہو گیا ہاں کون سا شیر ہے پورا کریں آکا کا سوار آقا آکا کا میرے انہوں نے ایک مصرا درست پڑھ دیا ہے نہیں یہ کلام یہی ہے لیکن شیر تھوڑا سا پہلا مصرا آپ نہیں پڑھ رہے چلو میں بتا دیتا ہوں وہ شیر ہے ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سوار آقا سبحان اللہ مدنی منع نے ماشاءاللہ کمال جواب دیا ہے ان کو مدنی کی تصویر توفے میں دے دیں ماشاءاللہ اللہ اور کون آئے گا पर آئے آپ آئے نہیں پیچھے والے جلدی چاہیے آج تو اعلی حضرت کی کلاموں کی طرف اشارہ ہیں ہمارے الطاف بھائی پیچھے بیٹھے آنا چاہیں تو آئیں جی کون سا نمبر لے گی تین دکھائیے ناظرین کو بھی دکھائیں اور خود اسکرین پر دیکھیں اعلی حضرت کا وہ شیر آسان ہو گیا ہے جس میں لفظ رضا دو بار آئے ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا عبد القادر عبد القادر بھائی بتائیے ہاں کون بتائے گا نہیں آتا کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں رضا لفظ دو بار آئے کون سا ہے بتائیے حالات کا بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں جی کون بتائے گا جی جائیے بالکل جائیے پیچھے کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کوئی بتائے گا اور کوئی ہاں یہ تو بتا سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ آپ بتائیں گے کون سا ہے بولیے وہاں نہیں چلے آواز نہیں نکالیں صرف ہاتھ اٹھائیں یہ ان سے پوچھ لیتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا ہے رضا نہیں ہے رضا لفظ رضا اعلی حضرت کا مختح جی رضا سے خوش وہ خوش دے خوش رہے مزدہ رضا کا سُناتے ایک بار رضا ایک بار رضا ہے رضا آنا چاہیے دو بار بتا رہے جی کون بتا رہے بتائیے ماشاء اللہ کریم اپنے کرم کا صدقہ ای میں بے قدر کو نہ شرمہ تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب کیا جواب دے دیا ماشاء اللہ کیا بات ہے کہاں سے آئے آپ بابول نبی نہ جی ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا ان کو مدنی تحفہ دیا جائے کیا بات ہے دیکھیے بھائی پیچھے بھی ہیرے پڑے کون آئے گا اٹھانے کے لیے شیر جی آپ آ جائیں جلدی دو شیر دو اشارے بچے ہیں نو نمبر چلیں بتائیے بھائی آپ ہی سے پوچھوں گا میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا دکھائیے ناظرین کو بھی ایک شیر میں لفظ بن دو بار آنا چاہیے دکھائے دکھائے آپ بھی جواب دیں آتا ہے دکھائیے تو صحیح ناظرین تو دیکھیں دکھاتے رہیے اعلی حضرت کا وہ شیر جس میں لفظ بند دو بار آئے بن کا ایک مطلب ہوتا ہے جنگل بھی یا صحرا بھی جی جی ہے کوئی آپ نہیں بتائیں گے بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں اچھی کوشش لفظ بند دو بار آئے کوئی بتائے گا باپو آپ پیچھے ہی رہے میرے خیال سے کوئی بتائے گا اعلیٰ کا شیر تینوں میں سے کوئی ہاں بھائی کوئی بھی نہیں ہے شیر ہے صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں پھول اس گن دل کو بھی تو ایما ہو کے پھول تو میرے لیے تو سبھان لگے تھے اچھا اشوک بھائی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہم آپ سے مدنی چینل پر ہم وائس اوور سنتے ہیں ان کو بلائیں آئیے ہم جو ہے آج آپ کو براہ راست وائس اوور سناتے ہیں جو فیضان اعلیٰ حضرت اردی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی انہوں نے کروائی ہے ہمارے اشارہ بھی اٹھواتے ہیں نا ہمارے ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ اور فیضان اعلی حضرت نے بھی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ ان کو فیضاد بھائی کوئی سنائیں گے اعلی حضرت کے بارے میں کوئی شیر تحت اللفظ تو نے باطل تو نے باطل کو مٹایا تو نے امام محمد رضا دین کا بچایا بچے ڈر نہیں جائیں ایک اور شیر ہے <حدث> <حدث> بدرگاہ خدا ہاتھوں کو اٹھا لے بدرگاہ خدا خدا اتار کا بدرگاہ خدا خدا اتار تم تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے احمد رضا سبحان اللہ اب اشارہ اٹھائیں گے چلیے وہ اشارہ اٹھا کر جواب بھی دینا ہے دو نمبر رہ گیا ہے وہ دو نمبر دیکھیے ایک شیر جس میں اعلیٰ نے دو بار لفظ تاجدار استعمال فرمایا ہو بہت ہی مشہور بچے بچے کو یاد ہوتا ہے جی شہزاد بھائی بتائیں گے تاج دار میں کلام بھی بتا دیتا ہوں کلام ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی لفظ تاجدار چلے ماشاء انہوں نے بہت اچھی کوشش کی سبحان اللہ ہاں بھائی کون بتائے گا پیچھے تاجدار جی کا ہمارا ندی سبحان اللہ ہمارے شہزاد بھائی کو بھی مدنی توحفہ اور ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی توفہ پیش کریں ملک کے کون میں امبیا تاجدار تاجداروں کا آکا ہمارا ندی کا وہ شیر جس میں آپ نے لفظ نور چار بار استعمال کیا کوئی بتائے گا آخری سوال ہے پھر ہم شیر مکمل کیجیے کی طرف جائیے لفظ نور چار بار جی کون سا ہے آئیے آگے آئیے کون سا شیر ہے نور کی سرکار میں پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا سبحان اللہ ہو اللہ! مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا چار بار ہے لفظ نور کیا بات ہے ہمارے حضرت کی شاعری کی سب اسلامی بھائی ہدایت کے بخشش پڑھنے کی اور اپنے گھر میں رکھنے کی بھی نیت فرمائے مکتبت المدینہ سے اس سے حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کس نے اب تک کتنے نمبر حاصل کیے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آخری مرحلہ تم مجبوری ہے بیس نمبر پر اور کھارا دار بائیس نمبر پر اشارے میں دونوں نے صرف ایک ایک نمبر حاصل کیا ہے اگر کوئی ایک ٹیم زیادہ نمبر حاصل کرتی تو آگے بڑھ سکتے تھے مقابلے کا اس موقع کو گنوا دیا ہے اب آخری مرحلہ آئیے شروع کرتے ہیں شعر مکمل کیجیے پیدا حضرات جی یہ میری ایل سی ڈی بند ہو گئی ہے اس کو آن کروا دیں تاکہ میں سیکنڈ وغیرہ دیکھ سکوں شیر مکمل کرنا ہے دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی باری پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے میں پڑھوں گا پہلا مشرا پہلے مصرے کی ذمہ داری ہے میری اور دوسرا آپ نے کرنا ہے پورا اور اگر آپ کو اس سے پہلے یاد آ جائے تو آپ بیل بجا دیجئے دونوں کی پہلے صحیح کام کر رہی ہیں یہاں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا دس اشار ہیں دس اشار ہیں اور دس نمبر ہیں جو زیادہ نمبر لے گا وہ ذوق ناج سیزن فور کا فائنل جیت جائے گا ونر ہوگا تو یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے دیکھتے ہیں کون آگے بڑھ جاتا ہے مدنی چینل پر یہ سلسلہ دس ٹیموں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور اب صرف دو باقی ہیں اور دو میں سے بھی اب کچھ دیر کے بعد ایک بچ جائیں گے تیار ہیں آپ لوگ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ. دس اشار دس نمبر کمی ہے کورنگی والوں کو دو نمبر کی کھارا دار والے دو نمبر سے آگے ہیں سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہے جہاں آپ نے بیل بجائی وہاں میں رک جاؤں گا اس کے بعد آپ نے پورا کرنا ہے اگر غلط بتایا تو ایک نمبر کم ہو جائے گا پہلا شیر ہے اللہ اللہ دونوں نے بیل بجائی مگر پہلے کس نے بجائی اللہ اللہ سے کئی اشارات ہیں اب آپ طے کر لیں کورنگی ٹیم کورنگی اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا ارش پہ جاری ہے حکومت تیری آپ نے کہا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا ارش پہ جاری ہے حکومت تیری آپ نے بیل جلدی بجا دی تھوڑا سا آگے سن لیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمبر مل جاتا یہ بھی تو آتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اس بار آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آہا شیر, آہا آہا آہا شیر میرا مراد یہی تھا اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری آپ نے نشانہ ہی لگایا پہنچ گئے اگلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے ایک نمبر کی کمی رہ گئی ہے کورنگی والوں کو شیر ہے ہم وہی دونوں نے ساتھ بجائیے ریویو کی طرف جاتے ہیں باپو درود پاک آپ فیصلہ نہ کریں درود پاک پڑے سلبی نل نلبی صلی علی محمد صلی علی شفی صلی علی شفی علی علی محمد سلے آدل علی محمد کس نے پہلے بیل بجائی ہے حاضرین فیصلہ نہیں کریں گے تین کھارا دار پورا کریں اگر آپ نے غلط شیر پڑا تو آپ ایک نمبر سے محروم ہو جائیں گے ویسے ایک نمبر کی برتریے صرف آپ کے پاس پڑھیے ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈڑیے جب نبی شیر مشکل پورا تا... ہو گیا مگر کیا میرا مرادی شیر یہی ہے ہم وہی سے اور بھی شیر آتے ہیں ہم وہی آپ کے پاس سات سیکنڈ ہیں جلدی چینج کرنا ہے یا یہی رکھنا ہے یہی رکھنا ہے آپ نے کہا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے ہم وہی بے شرم بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو میرا مرادی شیر تھا ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو جواب غلط ہو گیا ہے آپ نے جلدی کی بیل بجانے میں اگر تھوڑا سا آگے سن لیتے تو شیر پورا ہو سکتا تھا دونوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں اکیس اکیس اللہ اکبر اب کیا ہوگا دو نمبر کی برتری تھی اب نہیں رہی دو شیر ہو چکے ہیں تیسرا شیر یہاں پر سائلنٹ بالکل سناٹا کر دیں تیسرا شیر ہے میرے قریب ٹیم کھارا دار آپ نے اب پھر جلدی کی ہے آپ نے بھی شیر کے لیے بیل بجائی ہے. جی ٹیم کھارا دار آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے جلدی کی ہے اب میرا مرادی شیر بتانا ہے آئے آئے آئے آلہ حضرت کیا شیر ہے نو آٹھ سات چھ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے ہیں آپ نے کہا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں میں نے میرے کریم نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا میرے کریم اور میرا مرادی شیر تھا میرے کریم گناہ زہر ہے مگر پھر بھی کوئی تو شہد شفاج چشیدہ ہونا تھا جواب غلط ہو چکا ہے ایک بار پھر ایک نمبر اور کم ہو گیا ان کا جلدی کرنے پر ایک نمبر دو نمبر اب تک یہ گنوا چکے ہیں تین شیر ہو چکے ہیں سات شیر کا مقابلہ ابھی باقی ہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے چوتھا شیر جس طرف ایک بار پھر جلدی کی ہے کس نے بجا ہے ٹیم کھارا دار سترہ سیکنڈ باقی ہیں آپ فیصلہ نہ کیجیے جیم خارا دار ایک بار پھر بیل بجا کر شاید مشکل میں آ گئے ہیں دس سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے جس طرف بیل بجانے سے شاید بیل بجانے سے تین سیکنڈ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ پہ لکھو سلام اے ہائے آپ نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا شیر اس سے یہ بھی تھا جس طرف دیکھیے گلشن میں باہر آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنا ہے آپ نے ایک بار پھر نمبر ضائع نہیں کیا جواب درست جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام ایک شیر آپ نے درست پڑ کے دوبارہ مینٹین کر لیا ہے نمبر کو کتنے شیر ہو گئے چار چار شیر ہو گئے چھ شیر باقی ہیں منا... صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سل سلام بولا لا حمیا ہو ہمارن بھی سب سے بالا ہوا ہمارن سب سے آنا ہونا ہمارن بالا ہو ڈالا ہمارا ہم نے بولا کا ہمارا نبی دونوں کا ٹھولا ہمارا نبی پشکر جس کے آپ کی پشپ بول کرایا ہمارنہ بول کرایا نبی کرو بدر رسو کی ہو دے چاد باد نکل ہمارا نبی کون دیتا ہے ہمارا کے ناگر مقابل... مدنی مقابلہ ذوق ناتھ کا فائنل جاری ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا جس کی بنا پر کچھ دیر ہم آپ سے دور رہے دوبارہ مدنی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اب تک سکور کتنا ہو چکا ہے سکور دونوں ٹیموں کا غالباً برابر برابر ہے سکور اکیس اکیس نمبر ہیں دونوں کے اکیس اکیس نمبر ہیں پانچواں شیر پڑھوں گا جی شروع کریں پانچواں شیر سکور اسکور لگا دیجیے شیر ہے پانچواں شیر بیل صحیح چل رہی ہے دیکھ لیں صحیح ہے نا مسئلہ تو نہیں ہے بیل میں شیر ہے بہت ہوش سے بجانا ہے کوئی بھی پیچھے جا سکتا ہے جی پانچواں شیر ہے یہ جن کا کورنگی والوں نے پھر جلدی کی ہے جن جلدی جن نہیں کرنی ہوتی جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی کو بھی ان کو میرے بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آپ کا وقت جس کا بھری دنیا میں کوئی جن بھی جن نہیں جن والی جن کا میرا مرادی شیر کیا ہے جن کا سے اور بھی تو شیر آتے ہیں وقت ٹائمر نہیں چل رہا ہے بائیس سیکنڈ باقی ہیں جن کا ڈن ہے یہ شیر جن کا بھری دنیا میں آپ نے جلدی کی شاید غلط جواب شاید درست جواب کون جانے چینج کرنا ہے نہیں آپ نے کہا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے شیر تھا جن کا ستارہ چمکا ان کو تیبا کا انعام ملابا کا پیغام ملا بخت نے در پر آ کر کا سامان کیا آپ نے جلدی کرنے پر نمبر کٹ گیا ایک نمبر پیچھے چلے گئے ہیں کورنگی والے پانچ شیر ہو چکے ہیں اب دونوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیسے چلنا ہے پانچ شیر ابھی باقی ہیں ایک نمبر پیچھے ہو گئے ہیں کورنگی کی ٹیم چھٹا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے دونوں نے برابر پہل بجائی ہے جی کیا فیصلہ کریں گے ریویو دیکھیں گے دکھائیے جلدی درست شریف پڑھے سلے سلے آلے ہم جس نے بیل پہلے بجائی ہوگی وہ آگے بڑھ جائے گا اب اور اگر غلط شیر پڑیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ درست شیر نہیں بتائیں گے جو میرا مرادی تھا تو آپ کا نمبر کم ہو سکتا ہے چھٹا یہ شیر تھا پہلے بیل کس نے بجائیے ری ریپلے دیکھ رہے ہیں ہم پہلے بیل کس نے بجائی ہے اللہ اللہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا یہ شیر دوبارہ ہوگا دونوں نے برابر بیل بجائی ہے بہت ہی آسان شیر تھا پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر واپس ہوگا شیر ہے سب ان سے تین تھالہ دار ایک نمبر آگے ہیں اور اب آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے آپ نے شیر درست بتانا ہے اور پورا کرنا ہے سب ان سے جی سترہ سولہ پندرہ اگر غلط شیر بتایا تو پھر پہلے کی طرح نمبر کم ہو جائے گا یہ چھٹا شیر تھا جی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع آ ہے آج بھی رحم اللہ آپ نے کہا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع آ ہے آج بھی ایک بار پھر انہوں نے درست جواب دے دیا ہے دو نمبر آگے بڑھ گئے ہیں چھ شیر ہو چکے ہیں اب آپ کو بہت ٹائٹ چلنا ہے ساتواں شیر پڑھوں گا شیر ہے اللہ اللہ اللہ کیا جی آپ فیصلہ نہ کریں برائے کرم صرف ہماری مجلس کے اوپر چھوڑ دیں ایک ساتھ بیل بجی ہے یہ شیر بھی چینج کرنا ہوگا چلو بھائی دوبارہ شیر پڑھیں گے ساتواں چھ شیر ہو چکے ہیں ساتواں شیر واپس شیر ہے بہرے بہرے تک ٹیم کھارا دار پہلے آپ نے بجائیے پورا کیجیے ساتواں شیر ہے اب شاید آگے بڑھنے کی بہر میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سوچ لیجئے کیا یہی شیر ہے میرے ذہن میں جی جی شور چھ سیکنڈ باقی ہیں جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ نے کہا بیٹا آپ نے اللہ کیا کون سا شعر پورا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے بحر تسلیم علی کس کا شعر ہے کس کا شعر ہے سب کو بتائیں اعلی کا شیر ہے اس طرح ایک اور بھی شیر آتا ہے آتا ہے نہیں آتا آپ کا شیر تھا بحر تسلیم علی میدان میں سر رہتے ہیں تلواروں کے جواب درست ہو گیا ہے کھارا والے اب آگے بڑھ چکے ہیں صرف تین شیر باقی ہیں اور اب لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھ جائیں گے آٹھواں شیر تیار ہے آپ شیر ہے کاش ٹیم کھارا جی پورا کریں سولہ سیکنڈ باقی ہیں آپ لوگ پلیز سائلنس تھا اگر غلط پڑا تو جباب چھ سیکنڈ باقی ہیں ایک نمبر کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے جلدی کیجیے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آپ نے کہا کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے شیر تھا کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے آپ نے جواب غلط دیا ہے اور دو تین سے دو نمبر کی برتری پر آگئے ہیں دو شیر باقی ہیں آپ نے اب دونوں کے جواب دینے ہیں آٹھ شیر ہو چکے ہیں نواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے غیورا جی کتنے پہلے بجائی جی ایک بار دیکھ لیجئے کوئی بھی یہاں سے نہ بولے مدینہ نواں شیر ہے اگر یہ شیر انہوں نے بتا دیا تو مقابلہ ہو فیصلہ ہو جائے گا ٹی ان کھارا دار پورا کرے سترہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا سوچ لیجئے سوچ لیجئے غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے آغوث آپ ذوق ناد جیت چکے ہیں آپ بہت بہت مبارک لیکن ایک سوال باقی ہے ابھی اگر یہ سوال کا جواب دیں گے تو کوئی فیصلہ ہوگا ابھی ہم فیصلہ روک دیتے ہیں ذوق ناد سیزن فور کا ایک سوال لیتا ہے ہاں بھائی کون سا سوال ہے وہ کون سا سوال ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوک نات سیزن فور جیتنے والوں کو بہت مبارک ہو لیکن مدینہ منورہ سے ایک کسوٹی اور پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ اشعار جس میں خار مدینہ یا خار صحرائے مدینہ کا تذکرہ ہو تین اشعار سنانے ہیں تین اشعار سنائیے اور اپنا انعام اشفاق بھائی سے جی بھائی ہار کھار کے اوپر تین شعر سنائیں گے پھر ہم کچھ بتائیں گے خار سے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا ہر شعر پر سبحان اللہ ایک شعر ہو گیا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تہبا کے خار پھرتے سبحان اللہ تیسرا شعر راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے یہ مدینے کا شیر نہیں مدینے کا خار نہیں ہے نا اس میں ذکر پھول کیا دیکھوں میری آپ چلو خار خار خار خار خار خار خار ایک میں بتا دیتا ہوں آپ جیت چکے ہیں ویسے بھی نظر جن جن میں کیسے گے پھول جنت جن کے بچ چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں ہماری ٹیم کھارا دار کے لیے سبحان اللہ کی گونج ہو جائے ماشاء اللہ ان کو انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو مقدس تعف بھی دیے جائیں گے ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے جیتنے والی ٹیم کو پچیس ہزار روپے کے مدنی چیک سے بھی نوازا جائے گا اور ہارنے والوں کو بھی تائف ملیں گے ان کے لیے پندرہ ہزار روپے کا مدنی چیک ہے اسکور بورڈ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح آٹھ مرائل سے گزرے آپ اسلام بھائی مزید دو منٹ بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم نعرے لگا کر اختتام کرتے ہیں والے 20 نمبر پر رہے کارادار والے تیئیس نمبر پر کل ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی دیکھنا ہے ہم سے سلسلے کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی بات بری لگی ہو آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا اس سلسلے کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر مل کر انعامات لے آئیے جا چیک جا لے آئیے چیک مدنی جا جا جا چیک مدینہ آپ اسلائی پر خاموش ہو جائے آپ اسلائی بھائی ان کو انعامات تو دینے دیں ان کے لیے ہوگا اچھا مدنی چیک مدنی چیک جیتنے والوں کو مدنی چیک یا دھوم جشن رضا رنر اپ مچا ان کے لیے ہے رضا آئیے نعرہ لگاتے ہیں پہچانے والا حضرت پہچانے والا حضرت پہچان رضا پل الحبیب صلی اللہ تعالی